هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشراہلی صدری لی امری اقدتم من لسانی قولی. السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم سترویں پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے سارے کلاموں سے افضل ہمیں اس کلام کو سیکھنے اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہمیں سلام کیا ہم نے جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ کا علم حاصل کیا کرو یعنی سیکھو اس کو اور اسے مضبوطی سے تھامو یعنی یعنی کبھی پڑھو کبھی چھوڑ دو اور کے ساتھ اسے پڑھا کرو یعنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ قرآن باڑوں میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے یعنی اگر انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور اس کے ساتھ تعلق کم کر دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے گویا اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو صرف رمضان میں نہیں صرف ہفتے میں ایک دن نہیں بلکہ ہر روز تعلق رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے سترمہ الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہم فی ان سے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی موت نہایت قریب ہے موت تو انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود اور ایسی حقیقت ہونے کے باوجود کہ جس میں دو انسانوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ چند بدوی ننگے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کم عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آ جائے گی تو حشام کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں یعنی موت آ جائے گی تو ہر شخص کی قیامت کب ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے یعنی موت ایک طرح سے قیامت سو ہے انسان عمومی طور پر اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس دن کو بھولے رہتے ہیں جب ان کی رب العالمین کی طرف واپسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی غفلت کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کا حساب شروع ہوگا اور وہ شروع ہو جاتا ہے موت کے مرحلے سے ہی جو فرشتے آ کر انسانوں سے خطاب کرتے ہیں اور پھر اگلا امتحان قبر میں اور اس سے اگلا اور بڑا واقعات ایسے ہیں جس میں سے ہر انسان کو لازمی طور پر قدم بقدم گزرتے چلے جانا ہے مند وہ ہے جو ان مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی تیاری کرے اللہ سبان و ہم پر رحمت فرماتے ہوئے ہمیں اس سے جگا رہے ہیں فرمایا چونکہ یہ غافل ہے اس لیے ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں یعنی قرآن مجید ہو اللہ کی آیات ہو ان کو ایک رسم سمجھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہے یعنی وقتی اور عارضی دنیا کے جو مسائل ہیں جو پریشانیاں ہیں جو دکھ ہیں ان کے لیے عموماً زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت اس بڑے دن کے فکر سے کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہیں اور انسان کے پاس اپنی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا تھا اس کی تاثیر سے سبھی واقف تھے اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے تھے کیونکہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں لیکن ظالم لوگ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونے سے ہٹانے کے لیے قرآن مجید پر اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے چپکے چپ کے ایک دوسرے کو روکتے اور ایک کا عمل تھا جو اس معاشرے کے اندر جاری تھا اور کہتے کیا کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہی تو ایک انسان ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے بندے میں پھنس جاؤ گے یعنی نوز باللہ قرآن مجید کا اثر ان کے نزدیک جادو تھا اور وہ بھی یہی الزام لگاتے کہ دیکھو یہ تمہاری برین واشنگ کر دے گا جسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن وقت پڑھنا ورنہ تمہاری سوچ تبدیل ہو جائے گی سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کیا بہتر کی طرف ہوتی ہے یا کسی برے راستے کی طرف اگر قرآن مجید انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا کہ کون سے عمل اس کے مطابق ہے اور کون سے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسپرنگ کمپین کا مقابلہ کیسے کیا آپ نے فرمایا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے اور وہ سمی اور علیم ہے یعنی تم چپ کے چپ کے باتیں کرتے رہو میرے خلاف میں نہیں بھی سنتا نہیں بھی جانتا تو میرا رب جانتا ہے اور میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے یہ بات ایک دائی حق کو اتنی تسلی دیتی ہے اور بالکل مطمئن کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے کام پر فوکسڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی ساری چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے ایک اور الزام اور ایک اور واپگنڈا کیا تھا لوگوں کو بہکانے کے لیے جو نئی نئی اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی وہ کہتے تھے یہ شخص رات کو کچھ خواب دیکھ لیتا ہے اور ادھر ادھر کی الجھی الجھی باتیں اور پھر دن کو وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے مگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے تھے پھر کہتے بلکہ اس کی من گھڑت بل افطرا ہو اس پہ بھی تسلی نہ ہوتی تو کہتے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شخص شاعر ہے یعنی ایک نہیں کئی الزامات لگائے گئے آپ پر اور یہ سب ان کی انسیکیورٹیز تھی کہ اگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور وہ آپ کو فالو کرنے لگے تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا ہم جو مکہ میں لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں اور مکہ میں ہونے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب پر بھی ہماری دھاک ہے تو ہمیں تو اپنی یہ کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں نے اپنا سردار مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا لہذا انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر الٹی پلٹی بات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی اور پھر کبھی کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ کوئی موجا لاؤ یعنی ہماری مرضی کے مطابق تم عمل کرو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروگرام کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے محض اس لیے نہیں کہ ہر وقت وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے یعنی نشانیاں بہت فائدہ نہیں دیتی بہت سے لوگوں نے نشانیاں دیکھی اور پھر بھی نہ مانے. اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان کیوں ہے رسول بن کے آیا تو اللہ تعالی فروادی کو نئی بات تو نہیں پہلے بھی یہی ہوا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی یہ انسان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے لیے چن لے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو کتاب سے پوچھ لو ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کو تاریخ سے سبق لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح وہ لوگ برباد ہوئے اور بچا کون جو اللہ پر ایمان لایا جس نے اللہ کی طرف بلایا اس لیے اہل مکہ تم بھی اپنے مستقبل کو اپنے انجام کو سامنے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تاریخ دوبارہ تم کے دہرائی جائے لقلا ام کتاب فی وکر افلاطا کلون لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے تمہاری ہی باتیں تمہاری اصلاح کا پروگرام ہے کیا تم نہیں سمجھتے تم عقل سے کام نہیں لیتے یعنی انسان کو کوئی بھی تحریر کوئی بھی کلام کوئی بھی بات وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جس میں اس کا ذکر ہو تو یہاں تو سب کچھ ہے ہی انسان کے بارے میں اور آ انسان تو ہی اس کا مخالف ہو گیا گو اپنے پاؤں کو خود کو لہاڑی مار رہے اس کتاب کی اور اس کتاب کے لانے والے کی مخالفت کر کے اور بھیجنے والے کے مقابلے میں تکبر کر کے یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی وہ کم قسم قریت ظالمتن کتنی ہی بستیاں جنہوں نے ظلم کیا جو ظالم تھیں ان کو ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد کسی دوسری قوم کو اٹھایا ایک کے بعد ایک قوم نو قوم عاد قومی سمود جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ نے انہیں گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے وہی رہو شاید کہ تم سے پوچھا جائے بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی اور یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان سمجھے اس کی نگاہوں کا پردہ ہٹے وہ حقیقت کو دیکھے وہ آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرے لیکن ہوتا کیا ہے جب تک وہ مادی دنیا میں رہتا ہے وہ جاگتا نہیں جب تک اس کے آس پاس ایشو عشرت کے سامان ہوتے ہیں وہ گہری نیند سوتا ہے جاگتا کب ہے فرمایا جب ان کے اوپر عذاب آیا کالو یا ویلنا انا کنہ ظالمین ہر ہماری کم بختی بے شک ہم خطاوار تھے یعنی انسان غفلت سے اس وقت جاگتا ہے جب مادی سہارے اس سے چھوٹ جاتے ہیں جب تک اس کے مال اسباب رشتہ دار دوست دنیا کی اور نعمتیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں فراوان ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میلے ہمیشہ ایسے ہی لگے رہیں گے وہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا اپنے غم دکھ درد چھوٹے موٹے جو اس پہ آتے ہیں وہ ان سے بانٹ کر آرام پاتا ہے لیکن جب انسان کو حقیقی معنوں میں دنیا کی بے وفائی کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنا نہیں کوئی بھی ایسی مشکل کوئی بھی ایسا دکھ اور تکلیف جس میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ ہوش میں آتا ہے کہ واقعی یہ دنیا کی حقیقت ہے اور آخرت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو کیا بنے گا لیکن جب بڑی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان واپس نہیں پلٹ سکتا اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو دنیا میں آنے والے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے سبق لے اور ہوش میں آ جائے اور اپنی تنہائی کو سمجھے کہ وہ اکیلا اکیلا بھیجا گیا ہے کہ وہ دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہائی واپس جائے گا تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا جب اس کا کوئی والی وارس مددگار اس کے ساتھ نہ ہوگا تو وہ ہر ممکن کوشش سے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرے اور وہ کام کر کے جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا غفلت میں زندگی نہ گزارے فماز تلک حسین خامدین اور وہ یہی پکارتے رہے کہ ہم غلطی کر رہے تھے ہم خطاوار تھے ہم نے ٹھیک نہیں کیا یعنی اس پورا احساس ہو جائے گا ان کو یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا ایسی کھیتی کی طرح جو بجھ گئی ہو کچ چکی ہو جس کی جڑ ماری گئی ہو زندگی کا ایک شرارہ تک ان کے اندر نہ رہا وہ اول اردو مالا ابین ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے جو کچھ بھی جو بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا ہے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ دنیا تفریح نہیں ہے کہ انسان اس میں صرف مزوں کی تلاش میں رہے اور جب کسی چیز میں مزہ نہ آئے تو کہ بور ہو گئے حتہ کہ دین کو بھی صرف مزے کے طور پر لے سنجیدگی کے ساتھ نہ لے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نہیں بنایا یہاں تو آنے کا ایک مقصد ہے ایک پرپز ہے اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے پھر تمہیں اس تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو کیونکہ انسان کی غلطی ہمیشہ یہی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں ایسی تعویلیں کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق کو جٹلا سکے یا اس کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لے اور جو مزے وہ کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے حالانکہ اس کی سب سے بڑی بھول اور اس کا سب سے بڑا دھوکا ہے وَلَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک وہی ہے وہ من اندہ اور جو اس کے پاس ہے یعنی فرشتے لائس تک بھی ان ہی وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے منہ مو نہیں موڑتے اے انسان تم کیا چیز ہو تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم منہ مو موڑتے ہو تم اگر منہ مو موڑو بھی تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا اس کی عبادت کے لیے بہت مخلوق ہے اور ایسی مخلوق جو اس کی عبادت سے تھکتے ہی نہیں ملولی نہیں ہوتے بوری نہیں ہوتے کیے چلے جاتے ہیں یو سب بے رات اور دن تصویر کر رہے کانسٹینٹلی لائی آف تو رو دم ہی نہیں لیتے ہمارا کیا حال ہوتا تھوڑی دیر ہم قرآن مجید پڑھیں تھوڑی دیر عبادت کریں پھر اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑی بریک لے لیں ذرا سستا لے تھوڑا آرام کر لیں اتنی دیر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں انف بہت ہو گیا کیا کرتے ہیں ہم اگر چوبیس گھنٹوں کو دیکھیں اور کل عبادت کے اوقات کو کیلکولیٹ کریں خود بیٹھ کے لکھے ہم نے کتنی عبادت کی تو ہمیں پتہ چل جائے گا بہت اچھی طرح جو ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا اگر ہم اپنی عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے کمپیئر کریں تو وہ تو مسلسل ایک کام کر رہے ہیں کوئی بریک نہیں لیتے ذرا بھی تھکاوٹ کا اور بوریت کا اظہار نہیں کرتے تو پھر ہماری کیا خوبی پھر ہم نے کیا کمال کیا ہم اپنی کس عبادت پر تکبر کر سکتے کس کام کو بڑا سمجھ سکتے ہیں کبھی بھی کسی نیکی پر انسان کو مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اگر وہ اپنا مقابلہ کرے ان سے جو کسی وقت بھی کام نہیں چھوڑ رہے تو پھر تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں اس کے باوجود چونکہ ہم اپنی چوائس سے کرتے فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ چوائس نہیں تو وہ مجبوراً مصیبت کے بارے کر رہے ہیں وہ بھی خوشی سے کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس چوائس ہے اور ہم خوشی سے اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرتے تو وہ اللہ سبحان و کو بہت راضی کر دیتا ہے اللہ سے خوش ہے پھر فرمایا من هم ينشرون کیا لوگوں کے بنا ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی انہوں نے ہستیاں ایسی تلاش کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالی کی طرح کام کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سرکشی کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا غیر اللہ پہ بھروسہ ہونا ہے شرک سے کیوں منع کیا گیا اسی وجہ کہ انسان کا پھر اصل کام سے فوکس ہٹ جاتا ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اپنے مقصد سے پھر جاتا ہے تو جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں کوئی میری مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں کوئی میری فریاد سننے والا ہی نہیں کوئی مجھے چھڑانے والا ہی نہیں سوائے ایک اللہ کے جو کچھ ہے بس صرف وہی ہے تو وہ پوری طرح کوشش میں لگ جاتا ہے کہ پھر اسی ایک اللہ کوئی راضی کرے ورنہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں بھی فائدہ دے گا فلاں کام آئے گا فلاں مدد کرے گا تو پھر اللہ کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے اور سارا وقت ادھر ادھر, ادھر کے لوگوں اور ادھر, ادھر کی چیزوں کو کرنے میں گزر جاتا ہے انہی کا ڈر انہی کی خوشی ہر وقت سامنے چھائی رہتی ہے اور اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس لیے انسان کو غیر اللہ کی طرف سے ہٹا کر ایک ہی نقطے پر فوکس کرایا گیا فرمایا لوکا نفیما <لَفَسَدَتَا> اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا کیونکہ ان کا آپس کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا مثلا ایک گاڑی پر دو ڈرائیور بٹھا دے تو آپ دیکھیے کیسے چلتی ہے پھر وہ بس پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دے نہیں کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا یا کیوں نہ کیا وہیسلون اور باقی سب وہ سب جواب دینے والے ہیں ان سب کو جواب دینا ہوگا ان سب سے پوچھا جائے گا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے آپ ان سے کہیے لا اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی کس کتاب میں لکھا ہوا کہیں بھی نہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ مو موڑے ہوئے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وہی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے پس تم میری ہی بندگی کرو میری عبادت کرو. ہر پیغمبر نے آ کر یہی ایک بات کہی لوگوں کو اور اسی کے لیے پیغمبر مبوس کیے گئے اسی کے لیے انسان تخلیق کیے گئے اور اگر انسان اس کام کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اس لیے وہ کچھ بھی کرے مگر اللہ کی عبادت کو نہ بھولے اپنی ساری وفاداریاں اللہ سبحان تعالی کے ساتھ مخصوص کر دے اور اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ رکھے یہ کہتا ہے رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے انہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں وہ املون اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں یاما بینا خلف جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور اگر اللہ راضی نہیں تو وہ کرتے بھی نہیں اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں یہ کن کی صفات ہے اللہ کے مقرب بندوں کی وہ تو خود اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے جو کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے ہمارے ہاں ظالموں کو یہی بدلہ ہے اور حقیقت یہ کہ کوئی بھی اللہ کا پیارا بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں مجھے الہ مانو اولمیر اللہ دینا کا کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا جو مانتے نہیں کیا غور نہیں کیا کس بات پر سواوا تیول اردکن تارت کن یہ کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے جدا کیا الگ کیا زمین آسمان کی ابتدائی حالت بڑے گولے یا سپر ایٹم کسی تھی جس کے سارے اجزاء اس کے اندر نیوکلیس کی طرف کھینچے ہوئے تھے اور بہت شدت کے ساتھ کھینچے ہوئے تھے پھر کہا جاتا ہے کہ ایک شدید دھماکے سے وہ پھٹے اور باہر کی طرف پھیلنے لگے پھر جب اللہ چاہے گا تو واپس ان کو اپنی اصل پر لے آئے گا اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو یہ بات چودہ سال پہلے کیے گی لیکن اس وقت تخلیق کائنات کے بارے میں جو سب سے بڑی تھیری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پہلے سب ایک تھا اور پھر اس کے بعد وہ الگ الگ ہوا لیکن ہوا کیسے اگر وہ اتنی شدت سے اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کو باہر کی طرف پھاڑ کے پھلا دیا اس کو توڑ کے باہر کی طرف پھیلانا شروع کر دیا اور وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا پھیلتا ہی چلا جا رہا نئی نئی گیلیکسی وجود میں آ رہی یہ کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہم نے ان دونوں کو الگ کیا یہ کرنے والے ہم ہے خود سے نہیں ہوا وہ جال من الما اک اللہ شی <حَي> اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا افلائی کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے اب بھی نہیں مانیں گے کہ پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے جیسا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر پوچھا تو آپ نے اس کی یہی وضاحت فرمائی اب رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی وجہ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشودہ راہیں بنا دی یعنی ایک تو ہائی ویز انسان بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی راستے زمین کے مختلف حصوں کو باہم جوڑنے کے لیے کمیونیکیشن کے لیے پیدا کر رکھے ہیں جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور جنگلوں کے اندر سے بھی گزرتے ہیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں یہ زمانی فکرہ ہے یعنی ایک تو دنیا میں زمین پہ چلنے کا اور اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ اور دوسرے یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یعنی کتنے شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں اور کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے لیکن سب چیزیں زمین پہ نہیں آتی اللہ نے ایک غیر مرحیت بنا دی بیچ میں کہ وہ فضا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں وہل قمر کل فی فلکس بہون وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہر کوئی اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے اپنے کام سے کام ہے اور مسلسل تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں یس اور ان کی گردش ایسی ہے جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو اتنی آسانی کے ساتھ یہ سب اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت ہے وہ ماجا اللہ علی بشرین قبل کل خلد اور تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کیونکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت اور ہمارے یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم اپنی پرانی جگہ پہ پر لوٹ جائے کلو نفس الما ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور سب پر یہ مرحلہ گزرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں زندگی گزارے بالآخر مرنا تو ہے ہی جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے بالآخر جدا تو ہونا ہی ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں یعنی دنیا میں انسان کو جو بھی کوئی راحت سکون ملا ہے یا کوئی رنج اور غم ملا ہے یا مفلسی ہے یا امیری ہے یا قوت ہے یا کمزوری ہے یا صحت ہے یا بیماری ہے یہ ساری چیزیں جس طرح دن اور رات کا اختلاف ہے ایسے انسان کے اوپر آنے والی حالتوں میں اختلاف ہے تو یہ سب چیزیں کس طرح ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک امتحان ہیں آزمائش ہے وہ الہینا ترجاؤن اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف تم کو پلٹنا ہے یعنی بالآخر ایک دن یہ سلسلہ ختم ہوگا اور سب کے پیپرز واپس لے لیے جائیں گے امتحان کا وقت ختم گھنٹہ بچ جائے گا موت آ جائے گی اور انسان اگلی دنیا کی طرف ٹریول کر جائیں گے وہ اظہار کا فرو اتو ن کا اللہ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے یعنی ان کو نگیٹ کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر. ان کو یہ تو بڑی فکر ہے کہ جو انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو ان کو یہ خیال نہیں کہ جس رب نے سب کو بنایا ہے اور خود ان کو بنایا ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اس کی یاد میں کیسی کر رہے ہیں اس کے حق میں کیسا ظلم کر رہے ہیں اوروں کو اس کا درجہ دے کر خلق الانسان انسان عجل انسان جلد باز مخلوق ہے یعنی جلدی گھبرا جاتا ہے اور جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی نتائج چاہتا ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں جلدی مت مچاؤ ہوتا یہ کہ جب کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کب مدد آئے گی حالات تنگ ہوتے ہیں تب بھی اور اگر ہم کو اچھا کام کر لے تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے جو ہم نے کیا ہے تو دعا مانگی تو فور قبول کیوں نہیں ہو رہی اور اگر کسی نے برا کیا تو اس کو جلدی سے پکڑ کیوں نہیں لیا گیا اللہ سبحانہ و ہمارے طریقے میں کام نہیں کرتا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ایک وقت مقرر ہے جس میں ہر انسان کو اچھا یا برا کرنے کی مہلت دی گئی ہے اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا یہ لوگ کہتے آخر یہ دھمکی کا پوری ہوگی اگر تم سچے ہو عذاب کیوں نہیں آتا کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ اپنے منہ آگ سے نہ بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک دبوش لے گی کہ یہ اس کو دفاع نہ کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر ہی مہلت مل سکے گی مزاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رہمان سے بچا سکتا ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ہے کوئی جو تمہیں چھڑائے مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں کیونکہ ایسے ہی کچھ سہارے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ سے قابل کرتے ہیں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے یعنی اللہ تعالی کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے یہی انسان کی بھول ہے افلا یارونا اننا من اردن کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی ان پر دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو رہی ہے اور اب تو یہ تھیری بھی پیش کی جا رہی ہے کہ زمین کا سائز بھی سکڑ رہا ہے پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے یعنی اللہ تعالی جب ان پر وسائل کو تنگ کر دے گا تو یہ ممکن نہیں کہ پھر یہ اللہ کے پیغمبر کو مغلوب کر سکیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وہی کی بنا پر تو میں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کم بختی بیشک ہم خطا تھے رحمت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے وہ ندع الموازین القسط لیم یوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها وكف بنا حاسبین قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے یعنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے یعنی رائی کا دانا بہت ہی چھوٹا دانا ہوتا ہے یعنی اتنا سے بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے وہ ہم سامنے لے آئیں گے چھتو نہ رہے گا اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں یعنی کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہیے اللہ تعالی وہ فیصلہ کرے گا ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ضیاء او ذکر للمتقین فانہ موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے وهذا ذکر مبارک انزل نہ قبول کرنے سے انکار کرتے ہو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکتوں والی کتاب اتاری اور تم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے تم اس کو سننا نہیں چاہتے تم اس کی باتوں کو ماننا نہیں چاہتے عمل نہیں کرنا چاہتے تم اس کا انکار کرتے تم اس کو جھٹلاتے ہو نقصان کس کا ہوگا اسی کا جو اتنے فائدے والی چیز کو اپنے سے دور کرتے